بسم صحمن الرحیم الحمد اللہ علیہ مقتب حضرت سکھن اثرتماسما السّلام علیہ موجود تمام خانہ گرامی کو سموچن اعتبار سے سلام عرض کرتے ہیں اور ساتھ ہی تمام سامعین کو بھی اسلام رسبت سب کو سلام علت کرتے ہیں فکر الحمد باب و تح درس نمبر انسٹھ ایک انساٹھ نائن اور پیج نمبر سیونٹی فور ہاں جی چوہتر کا نام درندہ سریت اور تیسرا دوسرا, دوسرا پیراگراف ہو تو طالباً ستر نمبر ستر نمبر طالباً بارہ سے شروع چاہتا ہے جی سامن جمعی ہاں جی اقامات ان جمع شرائط ان حوالے کا جمعہ کے شرائط کے حوالے سے بحث ہو رہا ہے تو جمعہ کی شرائط میں سے ایک شرط ایک امام کا ہونا ضروری تھا لوگوں کو تاکہ وہ خطبہ دے دے نماز پڑھائے ہاں جی حلال حرام بتائیے اور جمعہ تو ایک امام اور اس کی شرائط بیان ہو گیا تفصیل سے حد درمیانہ شرط ضروری اور ارکان والی شرح حد عقل جو مسلمان جو نمازوں کو نہ روکنے والا ہو اور جین سے آگاہ ہو اور ایک ولی اللہ امام کامل امام معصوم اس حد تک ہو تو نور اللہ نور فرمایا ابھی اس کی میں سے ایک شرط یہ ہے وہ امین ہے دارالکامتی ہاں جی جمعہ کی جگہ کے حوالے سے ہیں دارالحکامت یعنی وہ جمعہ ان لوگوں پر واجب ہے جہاں پر لوگ ایک مستقل طور پر رہتے ہیں مستقل پر لوگ رہنے والے یعنی ایسے لوگ نہیں جو ہم شاہ کے پیچھے مسلسل سفر میں رہتے ہیں جیسے خانہ بدوش لوگ اس طرح نہیں بلکہ دارالاقام وہاں ایک ایسا جگہ ہو جہاں لوگ رہتے ہوں جیسے کل بلدان جیسے شہر یعنی شہریں جو ہے شہر ولقورہ بسیاں وہاں لوگ گاؤں یعنی جہاں لوگ ہمیشہ رہتے ہیں ایسے جگہوں پر جہاں لوگ ہمیشہ رہتے ہیں آباد ہے مکانات وہاں پر اور اس کو دارالحکامات بڑھتے ہیں یعنی دار گھر کے معنی میں اقامت ٹھہنا ٹھہرے کے وہاں پر گھریں ہو لوگ وہاں رہتا ہو ہمیشہ جیسے شہر اور دیہات ہاں جی گاؤں کے من گاؤں دیا تو ایسی جگہوں پر جہاں لوگ مسلسل سال بھر رہتے ہیں ان جگہوں پر رہنے والے جگہوں پر ان جگہوں پر اقامہ جمعہ کرنا واجب ہے بس جو جو وہاں پر جو لوگ رہتے ہیں فلا تجب پس جمعہ واجب نہیں ان لوگوں پر الزائن وہ لوگ جو مسلسل سفر میں کوچ کرتے رہتے ہیں جگہ پر نہیں رہتے ہیں جیسے من اہل القیام جیسے خیمہ بدوش والے خیام عربی میں خیمہ کو بولتے ہیں احل والے من مین اہل خیام خیمہ والے مراد خانہ بدوش ہے جو عام طور پر جانوروں کے ساتھ دنیا میں جہاں جہاں گاس سے وہاں سال پر گمتے رہتے ہیں ولاشام اور صحرا نشین لوگ وہی صحراؤں میں اپنے مختلف کاموں سے وہاں رہتے ہیں اور ایک جگہ پر نہیں رہتے ہیں آگے پیچھے ٹرانسفر ہوتے رہتے ہیں ان لوگوں پر واجب نے عمل لذیذ یعنی کھلوں لیکن وہ لوگ جو منتقل ہوتے منقریت ایک گاؤں سے علاقہ رہتے ہیں دوسرے گاؤں میں سفر کرتے ہیں زیادہ تر و بیوتن جہاں عمارتیں ہیں ہاں جی جہاں جو ہے مستقل جو ہے گھر ہیں وہاں پر لوگوں کے لیے مکانوں اور عمارتوں میں بیوتن ہاں جی ابنی عمارتوں اور بیوتن گھر ہیں وہاں پر ایک جیسے آج کل کی ہمارے سادے مثال یہ کراچی سے لوگ جو ہے گرمی کے موسم میں پشاروں سے گاؤں جاتے ہیں وہاں بھی ان کا گھر ہے اور ادھر بھی ان کا گھر ہے یا کرائے کے, کے گھر ہے یا اپنا گھر ہے وہاں ایک بستی میں رہتے ہیں ہاں جی چھ چھ مہینہ چار پانچ مہینہ تو ان لوگوں پہ جمعہ واجب ہے اور سفر کرتے ہیں ایسے گاؤں میں ہاں جی علاقہ خریدنے ذات اپنی تین جہاں عمارتیں ویوتن گھر ہیں, ہیں لیکن ہر گرمی کے لیے اول برد یا سردی کے لیے اور یہ سفر ان کا آنا جانا فی مدت صنعتن پوری سال میں مرتاً ایک دفعہ اور مرتن یا دو دفعہ آنا جانا ہوتی ہیں ہاں جی کچھ دن کے لیے مثلا چند مہینے کراچی میں رہتے ہیں چند مہینے لاہور پنجاب میں رہتے ہیں چند مہینے وسطستان جا کے رہتے ہیں تو ایسے لوگوں پر جب یہ پہنچا وہاں پر جمعہ واجب کراچی پہنچا لاہور پہنچا وہاں رہتے ہیں گاؤں میں بستی میں رہتے ہیں گرمی سردی کے لیے آتے ہیں ان پر جمعہ واجب ہے وہ خود کو مسافر کر کے ان سے جمعہ نہیں چھوٹے گا ہاں اس کے دوران یہ سفر جو ہے وہ اس میں وہ مسافر کے وقعوں میں تو ایسے لوگوں پر کو تو انور جمعہ ان سے جمعہ ساخت نہیں ہوتی لاسک لا الساکر انوم ان سے الجمع تو جمعہ ایسے مردوں کو جمعہ میں شرکت کرنا واجب ہے جیسے گاؤں سے سر جمعہ ابھی شہروں میں آتے ہیں ہاں وہاں مکانات ہیں ان کے خاندان ہیں بچے ہیں کوئی کوئی یا خود کرائے پر مکان لیکن کے بیٹھتے ہیں صاحب استطاعت ہیں تو ایسے لوگوں کو جو ہیں ان پر جمعہ واجب ہے جب تک یہیں پر ہے جب تک ادھر گاؤں گیا وہاں واجب یہاں یہاں واجب ہے وہ یہ نہیں کہتے ہیں بھائی یہاں مسافر ہے کہ جمعہ نہ پڑھیں ان پر جمعہ واجب ہے تو ایک شرط ہو گیا کسی شہر میں گاؤں میں بستی میں رہتے ہو مسلسل سفر میں جیسے خانہ بازو لوگوں کی طرف نہ رہتا ہو ان پر جمعہ واجب نے جو کسی ایک بستی میں رہتے ہیں ہاں جی تو وہ ان پر جمعہ واجب امینہ اور, اور جمعے کی شرط عرقی یہ جو نماز ہمیں ہمیشہ جماعت کے ساتھ پڑھی جاتی ہے میں نے جمعہ کی سرارکار میں دیکھا الجماعت اس میں جماعت ہے یعنی جماعت ہے جماعت, یعنی یہ نماز جماعت سے پڑھی جاتی ہے لہذا جو لوگ جماعت میں پہنچ گئے ان کے لیے جمعہ ہے جو جماعت میں نہیں پہنچی ان کے لیے جمعہ نہیں ہے وہ ظہر پڑیں گے جمعہ کی جگہ پر لہانا کیونکہ یہ نماز جو ہے لا یا تجدود جائز نے اللب الجماعت مگر صرف جماعت کے ساتھ لہذا جو ہے یہ جماعت یہ نماز جمعہ کی نیت سے ہو انفرادی پڑھو یہ جائز نہیں یہ ہمیشہ جمع جمعہ ہی کی نیت سے پڑھا جاتے ہیں فرض الجمعت ہاں جی ادا علیہ وجو بھی ہے قبط اللہ کہہ کر اس کی نیت کرتے ہیں اور ملّم یا حضرال یا حضر اور جو حاضر نہ ہو سکے اللہ جماعت جماعت میں اور کسی نے کسی وجہ سے نہیں پہنچا فلا جمعہ تلّہ اس کے لیے کوئی جمعہ نہیں اس نے اس کو جمعہ نہیں پاڑا تو اس شغاز کو اس نے ظہر پڑھنا ہے ہاں جو جمعہ میں پہنچے وہ جمعہ پڑھیں گے جو جمعہ میں نہیں پہنچا وہ ظہر پڑھیں گے اب آگے حرمتیں وہ شخص جس پر جمعہ واجب ہو گیا وہ اپنے گاؤں میں ہے گھر میں ہے اور جمعہ اس پر واجب ہے تو ایسے شخص پر وہ یہ حرم و حرام ہیں لیمن وہ شخص پر وہ جوال جمعہ تو جس پر جمعہ واجب ہو چکی ہے شرائط پورا ہونے کی وجہ سے حرام ہے کیا سفر ہے حرام ہے سفر و سفر کرنا بادت طلوع شم سے سورج طلوع ہونے کے بعد سفر کرنا حرام ہے ویا کر ہو اور مخرو ہے وعدہ فجر صبح صادق کے بعد جو ہے صبح کے اذان کے بعد طلوع فجر کے بعد جو ہے اس کے لیے سفر مخروع ہے لیکن صبح کے جو سورج طلوع ہونے کے بعد حرام ہے ہاں لی ضرورت مگر ایسی کسی مجبوری کی وجہ سے تفوت ہو تو اگر وہ اس کے لیے سفر نہ کریں تو وہ چیز فوت ہو جاتی ہے تو اسی سورج میں اس کے لیے پھر جائز ہے پھر اس کے لیے حرام نہیں جیسے کہ طالب علم نے انٹرویو دینا ہے ہاں جی ایک شاخ دوسرے جیسے ایک بندہ لاہور میں ہے وہ لاہور سے پنڈی سے ادھر وہاں کوئی ٹیسٹ سے انٹرویو ہے یا لاہور سے پنڈی پنڈی سے لاہور آتے ہیں اسلام سے لاہور آتے ہیں اس سے انٹرویو اس میں اگر وہ سفر نہ کریں نہ جائیں تو اس کو وہ کوئی نوکری ملنا تھا وہ نہیں ملتا ہے کوئی یونیورسٹی میں داخلہ لیں ملنا تھا وہ نہیں ملیں گے ٹیسٹ میں شرکت نہ کرنے کی وجہ سے تو اس کی ضروری چیزیں جو ہیں یا کوئی بڑا نقصان نہ تھا سفر کو نہ کریں یا کوئی بیمار ہے وہاں پر اس کی دیکھ بھال کو جانا ہے نہیں جائیں تو وہ تکلیف ہے ایسی صورتوں میں اس کی کوئی بھی مجبوریوں میں سفر کریں تو پھر گناہ نہیں ہے جی؟ پھر تو صورت الوع ہونے کے بعد جائیں تو بھی گناہ نہیں ہے اور سازش کے بعد جائیں تو بھی گناہ نہیں ہے چونکہ اسلام جو ہے کہ ایسا دینی اسلام عمل کرنے کے آسان دین ہے اللہ تعالی نے انسان کی مجبوریوں کا بھی خیال رکھا ہے اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا اسلام الدین الصحلت وسمح اسلام ایک بالکل آسان دین ہے عام حالت کے حکم الگ کے مجبوری کا حکم الگ ہے اللہ کا بھی نہیں فرماتا ہے تم مر جاؤ تم جو ہے تم یہ کام کرنا ہی کرنا ایسا نہیں ہاں جہاں بھی مجبوری ہوا اللہ کی طرف سے ایک عام حالت کے حقوق میں جیسے عام حالت میں سفر حرام ہے جمعہ کے دن صبح طلوع صبح صلاح طلوع ہونے کے بعد اور صبح صادق کے بعد مخرو ہے لیکن کوئی مجبوری ہوا کام ہوا ضروری ہوا ایمرجنسی ہوا وہ مخرو اور وہ حرام نہیں آپ سفر کریں آپ پر گناہ نہیں اور جمعے کے شرائط میں سے چوتھا شرائط جو ہے وقت معین کا ہونا ہے ومین الوقت المتعین جمعے کا اپن ایک محسوس وقت ہے آپ دن بھر میں جب چینی پڑھنے اور جمعے کا اپنے وقت کے اندر پڑھنا ہے تو وہ وقت کا ہونا اور پہنچنا بھی ضروری ہے وہ وہ کہاں سے ممینہ جمعہ کا شرائط اور کہاں سے الوات المتعین جمعے کا متعین وقت کا ہونا من اول فی زوال زوال, زوال کی ابتدائی سائے سے ہے سرح زوال ہو گیا بارہ بجے کہ آج جوال گرمی سانز کے لحاظ سے ٹائم کبھی ساڑھے بارہ بجے سردیوں میں بھی جوال ہو سکتی ہیں اور گرمیوں میں تعریباً ایک بارہ بجے کے جو ہیں بعد بھی زوال ہو جاتے ہیں تو موسم کے لحاظ سے تھوڑے آگے پیچھے ہو جاتے ہیں بارہ سورج جو آسمان کے سینٹر سے بالکل جو ہیں مغرب جانب اس نے رخ کر لیا وہاں سے زوال شروع ہو جاتے ہیں ہاں جی تو حرمات اول فیل زوال زوال, زوال کے ابتدائی سائے سے لے کر علاثرتِ ذلش ذل زل مسلح ہیں ہر چیز کا سایہ اس کے مسل مسلے یعنی ڈبل ہونے تک جمعے کا آخری وقت تھی، اس کا آخری وقت ہے آپ نے پہلے پڑھا اس کا افضل وقت تو ہر چیز کے سایہ اسے کے برابر ہونے تک ہے اس میں پڑھیں اگر ہر چیز کے سایہ اس کے ڈبل ہونے تک اگر جمعہ دو ہو گیا جمعہ دیر ہو گئی تو بھی جمعہ ادا ہے یعنی یوں سمجھو ظہر کا آخری وقت جمعہ کا بھی آخری وقت ہے چونکہ آپ نے شروع میں پڑھ لیا ظہر کے آخری وقت ہر چیز کا سایہ ڈبل ہونے تک ہے تو جمعے کا بھی یہی وقت ہے پھر وہاں تک جمعہ کے آتے تو ہر کے اول زوال سے لے کر ہر چیز کا سایہ ڈبل ہونے تک آج کل جو ہے تقریباً چار بجے تک ہو جاتی ہے اس آج کل کے موسم میں وہاں تک جمعہ ادا ہے اس کے بعد سایہ ڈبل ہونے کے بعد سے پھر عشر کا وقت شروع ہو گیا افضل وقت تو وہاں سے پھر جمعہ قضا ہو گیا جس نے اگر اس وقت تک جمعہ نہیں پڑا ہو تو وہ پھر ظہر کو ہی قضا کریں اب جمعہ قزا نہیں زہر کو ہی قضا کریں وہیں تجاوزہ اور اگر وقت یہاں سے گزر جائیں ہاں جی سائے ہونے سے بھی آگے تجاوز کر جائیں فات وقت وا تو جمعہ کا وقت فوت ہو گیا گزر گیا اب جمعہ کا وقت ختم ہو گیا جمعہ کا وقت ختم ہو سے میں اب آپ زور پڑھیں گے جمعہ نہیں پڑھیں گے آباغ سے فرماتے ہیں کہ ولجمع تو اضاقام حافظ سوادین جب جمعہ کسی بستی میں کھڑا ہو جاتی ہے جمعہ جمعہ اذا جب لوگ اقامہ کر لیتے ہیں وہاں جمعہ قائم کر لیتے ہیں فی سوادین کسی آبادی میں ایسے آبادی ذات ابنیاتی عمارتوں والی عمارتوں والی, والی کسی آبادی میں بستی میں شہر میں گاؤں میں دیہات میں جمعہ قائم کر لیا تو اس میں کہاں کہاں تک کے کہ لوگوں کو اس جمعے میں حاضر ہونا واجب ہے فرماتے ہیں جہاں جہاں اسی جمعے کی آواز پہنچتے ہیں ان لوگوں کو اسی جمعے میں آنا واجب ہے یعنی اسی جمعے کے جو جمعے کے جو سلاد ہوتی ہیں آزان ہوتی ہے وہ اسی سلاد اور آزان جہاں جہاں پہنچتی ہے جتنے مسافت پہ ایک نارمل آواز ہیں تو وہ جو ہے ان لوگوں کو اسی جمعہ میں حاصل ہونا واجب ہے ہمارے فقے میں جمعہ کے اذان کو معیار بنایا شیعہ فقے کلو میٹر انہوں نے معیار بنوایا انہوں نے کہا ہر طرف تین کلومیٹر کے مسافت کے لوگ اسی جمعے میں آنا واجب ہے اس حدود میں کوئی دوسرا جمعہ قائم کریں تو وہ باتیں لکھا لیکن ہمارے شاست نے کلو میٹر میں نہیں بتایا فرمائے جہاں تک جمعے کی اذان پہنچتی ہے ان لوگوں کو اسی جمعہ میں حاصل شرکت کرنا ہے اس سے دور والے جہاں آذان نہیں پہنچی وہ دوسری جمعہ کھڑی کر سکتی ہے یا اس کے علاوہ کبھی ہے تو نزدیک ہے لیکن بیچ میں نہر ہے بڑی نہر ہے وہاں سے لوگ پانی ہے پل بول وغیرہ سہولت نہیں ہے ہاں جی تو پانی کراس کر کے ہر کوئی نہیں جا سکتے اسی صورتوں میں پھر دوسری جمعہ نزدیک ہو تو بھی کھڑا کر سکتے ہیں ورنہ ایسا کوئی مشکل نہ ہو راستہ صحیح ہے یا پانی ہے بیچ میں پل ہے آرام سے جا سکتے ہیں بیجوں کی سے خطرے رکھیں اور آزان سنتی ہے تو اسی جمعہ میں جو پہلے کھڑا ہوئے اسی میں جمعہ میں شرکت کرنے نیا جمعہ کھڑا نہیں کرنا تو شر فرماتیں وجمہ تجام پھر سوالیں کسی آبادی میں سے ابنیتِن عمارتوں والی ہمیں یس مونداد جو بھی سنتے ہیں جمعہ کی ندا کو آزان کو من جوانی طاروں طرف سے یہ جمع حضور ان پر واجف حاضر ہونا الحاظِ جمعہ اسی جمعہ میں اور پھر آپ من حاضر قدر اور جو اس مقدار سے زیادہ دور ہو آزان سننے کے مقدار سے مزدور ہو تو یا جوز ان کے جائزہ یقینوں اخامہ کریں جو متن وخرا ایک اور جمعہ کھڑا کر سکتے ہیں پھر وہ لوگ دوسری جمعہ قائم کریں یہ تو پھر فرماتے ہیں بڑے شہروں میں وفی سواد العظم بہت زیادہ آبادی والی بڑے بڑے شہروں میں جہاں بہت زیادہ لوگوں کا اجتحام ہے ان میں فرماتے یوز و جیسے اقامت و جمعیں دو جمعہ کھڑا کرنا اور جمعات یا کئی جمعہ قائم کرنا لے لیجام ہے لوگوں کے زیادہ ہجوم کی وجہ سے بلا فاصلت نہرین بدون کسی نہر کے فاصلے کے اوغیر ہیں یا اتنی زیادہ دور بھی نہیں ہیں آزان سنتے ہیں لیکن ادھر جگہ نہیں لوگوں کو جمعہ کا ایک کوئی مسجد ہے چھوٹی مسجد ہے اس میں لوگ نہیں آتے ہیں لوگ ہزاروں کے تعداد میں مسجد میں سینکڑوں سے زیادہ جگہ نہیں اس صورت میں پھر دوسری جمعہ بھی کھڑا کر سکتے ہیں اس کے مسئلہ تھوڑے مساحت پر تاکہ لوگوں کو جمعہ مل جائے ورنہ جو ہے ایسے کوئی ہشوم کا اظہام کا مسئلہ نہ ہو تو آزان سننے والی جہاں تک آزان سنی جاتی اسی میں شرکت کرنے کا حکم ہے ہاں جی اور اگر جو ہے ہجوم زیادہ ہو تو پھر دوسرے جمع کھڑا کر سکتے ہیں تو یہ آج کے درسے پر اتفاق کر دیں اللہ ہم سب کو دین سمجھ کر دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا طافرما آمین عرب اللہ